بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے عن الانفال قل الانفال اللہ والرسول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 کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے تو خدا سے ڈرو اور آپس اس میں سلحہ رکھو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا ربهم مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پرور پر بھروسہ رکھتے ہیں یقیمون ہوں اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں الاقو لهم درجات عند رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ و كَرِيمٌ یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے کماج کا وبو کم ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی کپل حقیباد کا انایو سا پون ایل الموت کمایو سا پون ایل مئو یون وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے کم و تو ندی شوکتی تکون کم ویور الله وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَ عَدَابِ وَالْكَافِرِينَ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا اور تم چاہتے تھے کہ جو قاتلہ بے شان و شوقت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے لیجری المجرمون تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرق نہ خوش ہی ہوں اِذ ربكم لَكُمْ أَنِّي اندو فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مدو بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فیم جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے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 اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے بے شک خدا غالب حکمت والا ہے إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وينزل عليكم, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ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 سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَكَ فَغُوا الرُّعْبَ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كل بَنَانِ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب و حیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے ذلكم فذوقوه یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے کفوح فلا تلو اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا ومن مئیم یو دوبوغ الا بتحرفا لقتال او متحيزا او متحيزا الى فئه فقد با بغضب من الله وماواه جهنم وبئس اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کی سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے, کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غزب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے فلم وما رمیت اذ رمیت رما بَلَاءً وما ولی اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تم لوگوں نے ان کفار کو, کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا اور اے محمد صلی اللہ صلاح وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے بے شک خدا سنتا جانتا ہے بات یہ ہے کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين کافرو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی دیکھو اگر تم اپنے افواج سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے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 رسول تم تسمعون اے ایمان والو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روح گردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے ان شر الدواب اللَّهُ الصَّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ مو پھیر کر بھاگ جاتے یا ایوہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وعلموا ان يحول المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون مومنو خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویداں بخشتا ہے اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ بھی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 اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے نی وید کم بین شری و بِنَصْرِهِ کم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 يا لا الله خونخ امانا تم تم تالمون اے ایمان والو نہ تو خدا و رسول کی امانت میں خیاانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو والمو ان اولا دکم فتن اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے مومنو اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور خدا بڑے فضل والا ہے وَإِذ وَا بك أو أو خير اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے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 صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں وہ مِنْ نہم فر علین خجہ فعم فر علین خجہ وتم منسم اونا با بن علی اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج وما كان اللہ وأنت فیهم وما كان اللہ وهم اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے وما لہم اللہ مسجد اولیا ان اولیا اہ المتون اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جب کہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے وما كان صلاتهم عند البيت الا مكا او وتصيا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزب کی طرف ہاں کے جائیں گے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 اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے اور اگر بعض آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرِ اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے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 تم آ ماں وما بلّا ہی عبدنا زلا الفرقان اب الفرقان یومل فرق یوم فرق یوم جمانی ولا کل شعی کدی اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے پانچواں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور خدا ہر چیز پر قادر ہے اِذَا انْتُمْ بِالْعُدْوَتِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَتِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَرَاغَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَمَّا بَيَّنَهُ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 ولو وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے وہ یوری کم گم عل تم فیون کم کلی لو کل کم فی آئنی کو امران کیا نام و اللہ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 مومنو جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو وا اطیع اللہ و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور صبر سے کام لو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 فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إن اللہ واللہ شدید العقاب اور جب شیطانوں نے ان کے امال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آ رہا ہوئی تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَا أُلَا ومن اللہ فإن اللہ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے وَلَوْ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابَ <الْحَرِيق> اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذابِ آتش کا مزہ چکھو ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّابٍ لِّلْعَبِيدٍ یہ ان آمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا فرعون من قبلهم كفروا بآیات اللہ اللہ ان جیسا حال فرونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے ذالک بئن اللہ لم یک مغیرن نعمتا انعمہا علا قوم حتی یغیروا ما بی حتى حتی یغیروا ما بی انفسہم و ان اللہ سمیع علیم یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں خدا اسے نہیں بدلا کرتا اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے کَذَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ والذین مِن قَبْلِهِمْ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 ہلاک کر ڈالا اور کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں سو وہ ایمان نہیں لاتے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 ما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو و خو اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہیں کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا ولا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز آجز نہیں کر سکتے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَقَعْتُمْ قُووَاتِ وَمِذِبَطِْ الْخَيلِ تُهِبُونَ بِهِ عَدُ وَلَّهِ وَعَدُ وَكُم وَآخَرينَ مِنْ ذُونِهِمْ لَا تَعلَمونَهُم اللَّهُ يَعلَْهُُم. اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے حیبت بیٹھی رہے گی اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا وَإن جنحوا لسلم فجنح لها انہو ہوا السمیع العلیم اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَفْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ هو بنصره اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمیت سے تقویت بخشی وہ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 مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے یا نبی اللہ ومن من اے نبی خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے یا نَبِّجُ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنَّكُمْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ 200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 کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے الف کم و علیم النفی کم واف فم کم اتو سی اولی بومی اطین و من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 تو خدا کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی يذخن فی الارض تریدون عرب الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم پیغمبر کو شاید نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کسرت سے خون نہ بہا دے تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور خدا غالب حکمت والا ہے لولا کتاب من اللہ سبق اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیب تو جو مالِ غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لئے حلال طیب ہے اور خدا سے ڈرتے رہو بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے یا ایجہ النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرائی یعلم اللہ في قلوبکم خیرا یؤتکم جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا اور خدا دانا حکمت والا ہے اندوین آس وین آؤ نس اکباب اولیا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 وبین امن فی سبیلبین سورو الاح ل اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے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 ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے